و وسلا تو برسل وسلا تو بس مالا سید رسل بخا تمل امبیا محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه وعلى آله وآصحابه الصدق والصفاء والبفاء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 ان عذاب ربك كان محذورا آمن بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبي الجليل الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي والسلام مسلاد یا سیدی یا رسول اللہ والا گوا یا سیدی یا حبیب اللہ سیدی خاط من والا مکین کلو سجادہ نشین حضرات السلام علیکم آستانہ آلیا اویسیا چک پروکا دن ناچیر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے وقت انتہائی تھوڑا ہے اس تھوڑے وقت دے اندر شا اللہ العزیز چند قیمتی گلیں جناب دے گوش گزار کرا خوف حق تعالی یا دوسرے لفظ عذاب الاحی کا خوف کیونکہ خوف خدا بندی انسان دی اصلاح دا مڈ اور خوف ختم ہونا یعنی بے خوفی انسان دے فساد کی دے جڑ خوف اللہ تعالی مارفت دے مطابق پیدا ہندہ ہے جتنا کسی مالک تعالیٰ کی مارفت ہوے گی ہی اس مالک دا خوف ہوے ہو گا یعنی جن ہوے ہوگی ار ہوا بے خوفی غفلت بے معرفتی تو پیدا ہو جنہ کوئی اللہ تعالی تو غافل گا ان دی پچھان انو جنی نہیں ہونی نا انہا ایک بے خوف ہوگئے دا اللہ تعالیٰ دے جننے ولی ہوئے لے اس سے خوف تو بڑھے لے خوف انہاں نو اس مقام تے لے جاندہ ہے جس مقام دے اوپر اللہ تبارک و تعالی دے محبت عشق جا بنتا ہے کوئی نبی کوئی ولی خوف تو خالی نہیں ہوں اللہ واہ لا شریک جلا مج کریم لام محدود ذات کوئی ان حد نہیں ان دی بے تے بے پرواہی کی کوئی حد نہیں جب اندی بے دی نیا دی رات کی دی کوئی حد نہیں تو اس کی کنو تک کو نہیں پہنچ سکتا احاطہ کو نہیں کر سکتا لا قدر کوہل اب آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی سید المیا صلی اللہ تعالی وسلم انسان آخری مقام ہے بلکہ اللہ تالا دی مخلوق آخری مقام آپ دے کا کوئی کو نہیں اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالی دی تہنو نہیں کا حق تالا کا پہلو کا بھی فرما اٹھے اللہ اص تیری مارفت دا جی حق ان نہیں تینوں کر اور تو اسا کہونا سید لمبیاء پاک دی بگال کرنا لا احسی سنا ان کا انتا کما سنائتا علا نفس کا سونے ربا جی میں تُو ہے اس اتنہی ہے جی میں تُو اپنی صفحہ سنا کیتی ہے اسا تیری سنا شمار نہیں کر سکے بھئی سنا کما حق کو اتاں ہوئے جدو حقیقت دا پتا ہوئے جدی حقیقت کھولی نہیں سکتی اس دی کے تعریف جا کے بندہ کرے مکمل تاں کر کے اللہ دے حبیب فرمان نے قیامت دین اللہ تعالیٰ میرے تے اوہ اپنی ہمدہ کھولے گا جڑی ہیں دنیا اچھ میرے تے نہیں سن کھولی ہیں یعنی اللہ بے پاک محبوب بھی اس پاک ذات دیتا ہے تے اخیر نو نہیں اپڑ سکے تو نہ ان کوئی اخیر ہے تے سجڑوں جڑی لا محدود ذات مطلق بے حد بے حد مطلق ہوئے اس دا ڈر خوف کے میں نکلے دل چوں۔ بندہ اس تو بے خوف ہوئے تا کر کے کوئی نبی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسے مقام تے پہنچے تو ہون سمجھ خوف کوئی نہیں نہ مقامات دے اندر ترقی کرنگے خوف اللہ تعالی کا ہو جائے گا ہر نبی بھی فر دے ہر ولی فرق تبجو ن بولو سبح نلان اللہ اللہ اللہ اللہ وقت تھوڑا میں تین تین چار چار گھنٹے بول لینا ہونا صرف مختصر وقت گلان جہیا کریمتی تمبی ہاتھ بھی کرنی کوڑ بھی نہیں مارنے کرنا بھی سارا کوئی سچ بیا نے ان شاء اللہ عزیز گانے بھی گاڑے والی نہیں لا کنجری کے گانے دی سر نبی پاک سرکار کی نات حرام ہے بلکہ دے حضرت اویس کرنی دے آستانے تے تئے بیٹھے ہاں اسلام سنو گے تے حیرت گم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرد بنایا اس آستانے شریف تے آن کے تے گل سمجھ جا کہ پاک نبی سرور دی شریعت متاہرا خاجہ ویس کرنی دے دربار تو کس در... کس درجے دا سبق ملیا ہے اس شریعت دا اللہ تعالی دے خوف دا بیان کرا خاجہ ویش کرنی دے حوالے دے بتی دند کو کٹا مائنج بک کو نہیں مارنی نہ میں کوڑ مارنا لات دے فضل فضلوں کرم یہ جا جوڑی پھر دیکھیے حدرت بتی دندے سن سوٹا مار کے محڑ نہیں مارنا اس واسطے دی اخترا ہے جدو خود سید آ حبیب خدا دند مبارک پورا نہیں ٹوٹیا وہ توجہ نہیں نہ فرمائی ہو سکتا ہے گالے سکیل گزرے لیکن میں کیونکہ گل تحقیق والی حق شچ آئی کرتا ہوں ہاں میں <متحدث> سنے سنا کسی نہیں بیان کرتا ہوں نہ شیئہ کی اختراع چھوٹ بیان کرنا ہوں نہ میں یہ آخنا کہ جن آ جے سرکار دے بلائے آدھے جے میں حیران ہوں کئی محفلوں چکسر پڑے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں آخیا یار کڑم لگتی سارے سکار سدے آتی کون لے واسطے سدی نے لر والرانہ ہو بکا ہوت قسم خدا دی کر کے آنا جن سرکار بلا لین واپس جان جوگا نہیں رہتا گالے کرنا لی سرکار سادھ لائن تو موڑو واپس جان جو گا رہ جاوے یا جوتیاں چاون جو گا رہ جاوے سخیر سلطان بہو فرماندہ عشق دی گل اول کل دور ہٹاوے اازی چھوڑ کساں ای جم جم کازی چھوڑے کز عشق چار لاوے او لوک دیوان بہو باہو فرماند عشق دی گل اول ڑا یار اکل تو دور ہٹاوے اازی چھوڑ کتا جوان جم کازی چھوڑے कजार ही जाव जदों इश्क तमाचा लावे ऊ लोग याने मत्ती देवण پر آشک مت نہ مڑن مہالے بابا ہو جنا مالک آپ بلاوے ہوں بول سبحان اللہ لاؤ راجی بولو سبحان اللہ اور سدکے جا سجنا سچے سچے مسلے سن حقیقت دا بیان سن اللہ وحدہ الا شریق ملا دی کر سو میں تینوں راضی نہیں کرنا تسی راضی ہو بھی جاو تا میرا کک فائدہ نہیں ناراض وہ تا کک نقصان نہیں میک ذات نو راضی کرنا اس سے خطاب کرنا ہوں وہی ناراض ہوئے پکا نہیں بچنا ہو جاوے بیڑا پار ہو جانے ہوں سدکے توجہ فرما اللہ شریک عذاب دا خوف ہر ولی رہی ہر نبی تے فردی جس لچوں خوف ختم ہو جاوے گا ایمانوں فارغ ہو جاوے گا کافر مطلق بن جانا بندہ جڑا ایمان جڑا اللہ خوف تو خالی سینا جدہ ہو جاوے اللہ واہدار شریک مولا ارشاد فرمان عذاب رب کا کانا اللہ ہے بے شک تیرے رب دا عذاب انجدا ہے حق بنتا تو ڈریا جاوے رب دا عذاب اجد ہے کہ حق بنتا ہے اس تو ڈریا جاوے اس مبارک دے تحت تمام فقیر دے ہو فقی کوفسیر عربی فارسی دے اندر موجود نے لکھیا شریک مولا فرما ہے کہ ہر نبی دا حق بنتا ہے ہر ولی دا حق بنتا ہے کہ ڈردا رہے وہ فرشتے بھی رب سونے دے اللہ آزاد ڈرتے رہتے رہے جہے پاک نے فرشتے جنہ کو گنا ہونا ممکن بھی نہیں اللہ سونے دے نبی پاک معصوم ہون دے لے جنہاں کل گناہ ہونا ممکن نہیں وہ بھی اللہ سونے تو بے نیا دی تو ڈردے راندے نہیں ہر, ہر دم اللہ دے خوف اچراندے لے جبریل امین اللہ سونے دے خوف اچراندے کدی سکڑ کے بندے بانگو جاندے لے کدی جناب والا ہا جی اصلی شکل دندرہ جاندے نے سجنا حضرت سیدنا او اس کرنی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ تو میں نال سنیاں میں وحیس کرنی دیاں خبران لال یہ قسم خدا دی جو میں درخت درخت دیوتے خلاوں دیتے سک جاندہ لیڈر نال ساں حیرت نال سک جائیے جو وحیس کرنی دا پتا لگ جاوے آپ کون سنے تے جنا باطنی نگاہ نال خواجہ محکم دین سرانی وانگو ہوتھوں فین پائے اُنہا تو پچھ کے وے قسم خدا دیکھر کے اللہ صدقے جاوہ رب وحدہ حولہ شریک مولا سنے دا خوف اُنہا دے سینے مبارک دے اندر انجھ سی اِنہا خوف سی اِنہا خوف سی کے خوف دے لار ہر شاید دنیا دی بھلج گئی سی دنیا دا خیال ختم ہو گیا وے کپڑے ٹھگڑے دا خیال ختم ہو گیا وے رب دی بینیادی دا خوف جو ویس کرنی تے غالب ہویا ہے ہاں جی ان حضرت ویس کرنی ان حالت بڑا لئیے کہ بندے نو سیانے نو دنیا پاگل پیاخ پا دیے آپ گھر دے اندر بیٹھے سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنادیاں خبران پاک نبی دیتیاں نے جنہاں دیاں خبراں سونے نبی دتیاں حضرت عمر ورگے نو فرمایا عمر اے ای کو ویسے او دی ماں اس دے نیک سلوک کردا جے یمن دے اندر تو سوا اوندا کوئی وی نہیں او ویس ویس جدوں آویں اونوں محمد دے سلام آکھیا جے اپنے واسطے بخشش دی دعا کرایا جی اس مقام دا بندہ مقام دا بندہ خیر فرمائے پر سد کے جا حضرت خوف کا ہجی ڈر دلم سی جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب سرکار نے سد اوندے پچھے فرمایا تو بندہ ہے جڑا وہ اسے وہ جاندا ہوزرتاہ آپ لے تو اندر کوئی ویس ہے وے حضرت کر دے میں توجہ فرما میں بیٹھاوا میرے پاک عمر بن خطاب فرما دے میں نبی پاک سرکار تو سنیا ہے وہ ہیں خیر التابین او ملے او ملے تے اون دے کول بخشش دی دعا کراوے اجے تے میرے واسطے بخشش دی دعا کر عمر پے اکھرے نہیں میرے واسطے بخشش دی دعا کر میرے پاک او سر کر دے کیا میرے ورگا واسطے دعا کرے بخش کی حقا بنتا ہے تسا میر جے نبید صحابی جے میرے واسطے تسا دعا منگو حضرت عمر بن خطاب فرما دینے میرے دعا منگ آخر اویس بخشش دی دعا منگ ہیں توجہ فرما ہوں حضرت کرمی رضی اللہ ہو تالا سرکار آپ دا خوف دال امبیک حضرت عمر بن خطاب بخشش دی دعا معافی دعا کراس دی دعا کر مقام عمر جیسا ہوتا رب تو معافی منگا رہا ہے مقام اویس نہ ہوافی منگتا رہتا وے بول سبحان اللہ کیوں بھائی عمر بن خطاب بھی کچھ ہے بول بول بولوش کرنی دا کوئی ہے اچھا نو آدھے نے نبی پاک بھی پہ پا فرماندے نے فرمان بخشش دی دعا کرایا جی شالہ رب مغفرت دا مان ہے پردے پانا اکھے رب کیتیاں تے پردے چھ پاوے توجہ نہیں فرمائی عمر نو فرما رہے نے نبی پاک کہ اویس نو اکھیا جے دعا منگ رب کیتیاں تے پردے پائے ہائے ہائے سبحان کی پرد کر دے تو تساں دعا منگو رب میریਆਂ کیتیاں تے پردے چھ پائے ہاں ات نہیں آخیا جو ایسا عاشق لوگ منو حضرت تمام سیت دیا کتاباں کوئی مائی دلال لفظ کڈ و کھاوے جہیا بکاں اج مارنے آئی اصا عاشق لوگ ہیں اسان آشک ہیں کوئی آرایا رات قبر کا دی کالی کوئی کچھ پیا آخد کوئی کچھ پیا آخد ہاں جی یہ ڈر تو جنا جھڑائی ہے ڈر رب تے تو ہر شاید تو ڈریا کھڑائی وہ رب تو ڈرن والا سی ساری کہنا تو بے خوف ہو گیا سپ کا ڈر وکرا ٹھو کا ڈر وکرا سپاہی کا ڈر وکرا ڈر وکرا بھری جپاہی ویخ لے ڈر رب کا کدیا قسم خدا کی کر کے آنا جنا رب سونے کا ڈر وسا جی ہر ڈر تو دل ساف چکر آئی رب کے خوف کے اندر یاد ہو جاتے پھر اپنیا فکر بھول جی کوئی انہوں کٹے کوئی مارے کوئی گال کڈے کوئی کچھ کرے ایک یار دے خوف تے فکر چیٹے آدھے نہیں اپنا خیال ہی مک بلکہ موج نہیں اپنی تکلیف پہنچا والے الٹا رنگ چڈتے ہیں हाँ, कसम खुदा हजरत वर्नी बड़ी दुनिया मजाक उड़ा बड़ा मजाक उड़ाते सन लोगी मजाक उड़ाते सन हाजी आप सरकार कई बार कपड़े ना होने कपड़े ना होने घर कम, कमरे च बैठे ने کئی کئی دن بیٹھے نے کپڑا ہے کوئی نہیں نبی پاک نے بھی دسیا سی کپڑے ہوں کوئی نہیں گھر چیٹا ننگا کپڑے کیوں کوئی نہیں اللہ سونے دے نام تے جدوں کوئی سوال کرتا سی وہ خالی مولنا گوارا نہیں کرتا فرما دس ایک شخص ہے اس نو پوچھتا ہے فاصبا تھا سو کس حال چھٹیا آپ فرما نے احمد اللہ جلا رب دی ہمد تعریف کر کے اٹھاو زمان کیمان کا سنا کی حال زمان دا تیرے نال آپ فرما نے کی حال ہو ہو ہو اس بندے دا کی پوچھنا کی وقت گزرتا جیڑا شام ہو, ہو, ہو سوچ رہ سویر نہیں ہونی سور ہو ہو ہو سوچ سوچتا شام نہیں ہونی ایمید محدود رکھ د فرمایا مشرون بل جنت مبشرون بنارے شام سویر ہوے تس ڈر جڑا بندہ جڑا اس خوف چاہتا ہے کوئی پتا نہیں جہنم جانا کہ جنت جانا جہنم حضرت وہ پہ آخ لیں کوئی خبر نہیں مرنا واکرے پاسے جانے بس اجنا نبی جد حتوں بخشش دی دعا امت واسطے کراوے اللہ دی بے نیازی دا غربہ جو دل پہ آوے وہ او ایسا کہ خبر نہیں آپ جنت جانے کہ دوزخ جانے بول بول بول بول سبحان اللہ ہاں اسے گلا ہوں سانوی کوڑیاں لگن گیا نا جی اصل تو مڑ جنتی پکی کی بیٹھے نا ہاں جنتی پکی اللہ سونے ہاں جی جناب دوز اخدیت لگنی کوئی نی جدو قوم دے دل چ ہوئی خیال آیا ہے نا قسم خدا دی کر کے نہ گٹر ہی بن گئے ہوئے ہوئے کتوں بندہ لب لیا میں قسم خدا دین سیرانی گل سنا وا بول بول بولو سبحان اللہ اللہ دا فقیر مرد میرے کملا عالم چشتیاں شریف والے دا قریبی رشتہ دار سی بہا پور تو پرا خنگا شریف دربار آپ دا عالم کی سی توجہ جنگلے پھر پھردے رہے سن تھاں تھاں تے ٹردے راندے تھن سیرانی تاں کیا جاندے آپ سیر اس واسطے نہیں تھن کردے تو میں سیر کرنے آئے کاغان ناران دیاں وادیاں دی اے شیطان دی سیرے اللہ وحدہ حولہ شریک دے بندے اس واسطے سیر نہیں کردے او سیر کردے دے تاکہ تھاں تھاں تے سجدے کریے رب سوڑے دا کوئی بخشیاں بندہ مل جالے مات ساڑی بھی گل بان جاوے سیر کرنے جڑے خوہ ہوں سن ٹنڈا والے اس جٹ دے خوہ تے نے آپ سرکار چھے دے نال بہ کے پانی پیو لگے نہیں نال دہ پانی پیو لگے جٹ نسا لگے وی میرا پانی پیا خراب کر دے جٹ بھی کوئی پورے دنوں کی بلا سی انہیں سوٹا چکیا خاجہ محکم دن سیرانی سر مبارک ماریا خون اتریا خون سر مبارک دوکار جس مبارک نے خون مبارک جب پھیلیا وے کڑتا مبارک سرکار لال ویخی آپ نے نگاہ چکی جٹ نتب بلا کے اڈا چڈیا جٹ نتب بلا کے اڈا چڈیا आप दे गुलाम पुछद नेटा मार के सर पाले आवे तू उल्टा कुत बना के उड़ा छरमाते ने मैं अपने कपड़े रंगे वेखे ने मैं क्या उन्हें मैनू रंगे आवे मैं इनू रंग छोड़ लावा بول سب اللہ گل کر خا سجنا ساری کوئی نام مننے تے اگ لگے یا ٹھانے یا آپ نپی کھڑی ہوئی تو آدھا و مینو تو اپنا خیال کہ میں الٹا اور سر پیا پڑتا ہے سرکار نگاہ فرما کے کتب بناج نہیں فرمائی دراگا سبھال اللہ آئے آئے آئے آئے بول سبحان اللہ اور سجڑا سد کے جا خاجا اس کرنی اللہ خوف فلے ہر ولی اللہ دے خوف ہے اللہ آپ فرما دے نہیں کوئی پتا نہیں مبشر بالجنت او مبشر بالنار ما سمجھے میں کوئی جناب جی تیرا 14 تقریرا کتاب چکی بیٹھا ہوں گا سجار العالم نبلا امام شمس الدین زہبی رحمتہ اللہ علیہ محدس دی کتاب ہے ہاں جی سکہ محدس کائنات دے نقاد محدس گزرے نے اپ سرکار ویس دے حال ویس کرنی پاک دے حالات پہ لکھ دے نے اپ سرکار اگے فرماندے نے حضرت تویس فرمایا ان الموت و ذکرہ لم یترک مومین فرح حضرت فرما دے نے اس بندے نو فرمایا موت دی یاد موت دی یاد مومن دے واسطے خوشی چلی نہیں کہ کون فرما رہے ہیں بول بول بول بولو واہ بس ہونا نبی سلام کے دیں بول سبحان اللہ آممر آممر. تو سرکار فرمانے موت نے یار خوشی چھ اچھا سان بھی آنی دی جدید برادری سکول والی تو کوشش موت ختم ہو جائے گی اللہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے نا اوپن یعنی ننگی یونیورسٹی اس ننگی یونیورسٹی دے اندر کتاب بی اے دی عمرانیات اس لکھا ان کریب کوشش ہو رہی ہے موت ختم ہو جائے گی ہاں جی بادشاہ بڑی تڑی دنیا ہے اج تا تند زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں گے جو ہل نہ سکے واہ واہ واہ واہ واہ ہونا ہے کے بھی ہستا ہونا ہستا ہونا جد مرن لگا سا تو من تو بیٹھا تھا بہت اکا دلدے تی لاکھ بندہ ویخ کے تو موڑ بھی جے کچھ نہیں ہوگا نبڑ ہاں ترے تی لاک بندہ کشمیر دے زلزلے وچ ختم hey! خود گیا. تقریر آستے لاشا کتے پہ خاندے دفنا کوئی نہیں اللہ تعالی یونیورسٹیاں زمین نے یونیورسٹیاں جنہیں روشنی سی علم سی شعور سی فرشتے تلے پر دے سن وہ فرشتہ پر کھچ لائے نے سور تھلے ٹور گئے نے ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ چھتاں زمین کے برابر چھتاں ہاں جی اور سجنا <تصفح> کامیڈی مومنٹ بنی ویک جو ٹس تو ماس نہیں ہوئے ہاں جی الٹا پہ دلدلہ پروف عمارتیں بنائیں گے محفوظ ہو جائیں گے ہمیں چیلنج آئے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے <تصفح> ہوئی کم کام ہر کے اذا عذاب حق بودی مست مومن کافر مطلق بودی شیخ فرید اتار فرماوندا ہے جڑا رب دے عذاب تو بے خوف ہو جاوے اللہ سونے دے خوف ختم کر بھوے او کافر مطلع کے مومن راندہ ہی نہیں جڑا مومن ہوئے گا اللہ دا خوف ضرور ہوئے گا ہاں جی اساں آن سے جی آنے یار ڈار دی کو گل چک رہے ہیں ڈرامن دی مول بھی تو ڈرائی جند ڈرائی جند, درائی جند پیار علی گل تو سنائی کوئی وہ کرنی نو جا بھی ملیا ہے نا تے حضرت ہوا اس نے ڈر والی گل سنائی اور سو اگے ہلے کی فرماندے نے فرمایا ب... کی پوچھنا بے لی آو موت مومن دی خوشی چڈی دے حضرت ہوا اس پاک ہسنا کھیڈنا کوئی نہیں فرمایا وان العلمه به حقوق الله ہے لم یترک له فی ماله فدۃ ولا ذهب <دَحَبًا> اس بندے کو فرمایا کی پوچھنا ہے وہ اس پہ فرما دینے نے اس بندے نو فرمایا میں نو کی پوچھنا ہے اللہ دے حقوق اللہ تعالی دے بنائے حق سر جو آہیں نہیں نہ چاندی چھڈی نہ سونا چھڈیا ہر شے مولا دے نام تے دتی بیٹھاواں शाम हर शह खाली कर बांदे तो जदो तो बार दा सी, ते फर्मा अर्द करते मैं अपने वालों जो कुछ हो सकता सी कर बैठा व सोने आ, जे कोई हम आंढ गवान तेरी मखलूक के अंदर भुखा प्यासा मर जाए वैसू ना फड़ी वैसन पकड़ ना करी اگوں معافی بھی منگتے سن فرمایا وا اک مہو لک لمیا کا فرمایا ہو دی آن دے برکت ہاک کھن دی وجہ دے نال ویس دا کوئی یار رہی نہیں تمجو سبحان اللہ ساڈا ایک دم سجن ویری اساں ایک دے مارے مردے او ایک دے پچھے सा जनम गवाया गवाया, एक दि असा जनम गवाया, अत चोर बने दर दर दे ऊ लग जा قدر کی جل جڑے محرم نہی سردے کیوں دھکے وہ کھاون بہو جڑے طالب سچے درد دسیا مومن دی شان ایک کہ ہر ویلے موت قبر حشر گا خوشیاں مک جان گیا غم سینے رہے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں دوسرا دسیا دوسرا ویس کرنی دسیا کہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں کوئی خبر نہیں ہوں آپ مت کسی پاس پکا فیصلہ کر پوے جنتی آخ بو یا کھ میں۔ خبردار کوئی پتہ نہیں فیصلہ پرور دگور ہاتھوں نہیں ہو فرمائی ہاں ہاں دوزخیا اصغر سان دوزیاں نے نہ کی اتنا کے دیا گچ سڑے ہوئے ہاں جی سدکے جانا سدکے جنا سڑنا ہوے کرتے ہیں جن بچنا ہوتے ہیں اپنے پیر کی گل چنگی لگ رہی نے کائی نہ بولو بولو بولو تو چنگی لگتی پی نے کیونکہ سانوں پیران چنگیاں لگ لگتی لیکن پیران دی سیت پیران دا کردار پیران دی زندگی دا عمل پیران دے ملفوظات تے دیاں مبارک گلان وہ نہیں چنگیا لگتی مڑ جدو گل آئے نا موڑا آنے یار چھڑو. اے چھو پرانے دور دیاں گلیں نے نواں دور ہے ترقی کا دور ہے ہون سے موڑ زمانہ ہی کوئی نہ رہا. اچھا نہمانہ بندیاں والا کوئی نہیں اللہ! توجہ بھائی کیوں بھائی ہوں ڈنگر والا جہاں ہے بندیاں والا ہے سچ کہہ گیا کلندر اکبال لاہوری اکبال فرماندہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی ہی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر کے کہ چارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال توجہ توجرال بول سبحان اللہ بال فرمان مہکوم کو پیروی کرام کر سو یہ بنی اسرائیل ہلاکت دے ایام جدو آئے تھے حدیث پاک کے چاہتا ہے ان بنی اسرائیل لما کو قصو۔ فرمایا جدو بنی اسرائیل برباد ہوئے سن نا یہود و نصارہ تے انہا دے مقرر واحد ہو انہا دے ملا کسے آن رہ گئے سن کسے آن نہ دین دا حکم بیان کر سن نہ کوئی واقع دے وچو نتیجہ کر دے سن ہاں جی بہدر گاندی صیرت کردار بھول کے مہد کرام تا محکوم کو پیروں کی موت کا سودا ہے بندے آزاد خودک زندہ کرامات توجہ نہیں فر باہر دی ذرا جی بولو سبحان اللہ ہاں وہ سجڑا فقیر جہاں بندہ اللہ جاکوم ہوگریزوں جی ہاں فلانے کی سناوی نا تو فلانے دی سناوی تو آ ہوئے نا آزاد بندہ اس کرنی بنتا حضرت ویس کرنی جدو حضرت فاروق کے آدم تو مدینہ شریف چیز لئی حضرت عمر پوچھتے ہیں کدھر جانے آپ فرما نے کوفے والمن چڈ کوفے چلیا سرکار فرما نے عمر فرمایا اتوں کے حاکم من میں لکھ دیا واس پیوں گئی خیال رکھی اللہ دا آزاد بندہ حضرت امر نواب عمر جی میں پچھا رہنا پسند کرنا وا میں اگا آ کے حاکم دے دل مشہور ہونا نہیں چاہتا میں ہوئی گمنامی چاہنا وا مہربانی فرماؤ کسے حق کے منوں نا کھو وسد کے جاواں قسم خدا دی اج دا پیر اج دا پیر اج دا مولا ہاں جی ہمیشہ کوشش چ ہوندا ہائیو میں صدر نال لوگ جاما میں امپیے بن جاما میں ام این اے بن جاما ہونتے بل کے چھالا جو مار دے لیں آپ بھی کھلوں دے سن آپ بھی کھلوں دے سن ہون بختہ والیاں نال رننا بھی کھلار چھڑیاں نے کئی کھلوتیاں ہو بھی گئی نے جنیاں کھلوتیاں سن ساریاں ہو گئیانے اللہ, اللہ سنے دی قسم کر کے پیاننا افسوس افسوس کلندر اقبال سچ کہہ گیا ہے ام بیضن اللہ سکتے تھے جو ہوئے جہاں مردے نوکر مار کے آخ دے سن اللہ کے حکمر وہ ٹر پائے گئے یا گور کم مجاور بیٹھے یا گور کن بیٹھے پتا کہ ہوئے وہ گل کوئی نہیں آ کے جیڑی فکیر دربار والے توجہ نہیں فرمائی میں بول سبحان دی گل, گل دی وے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سچے گل ہو ایک سبق یہ دلہ تعالی کے حقوق میرے تھے جو پے نے نا حالانکہ ہے ایک ماں ہی سی ایک ماں تو فرمایا حقوق جو رب دے نے سونا چاندی بچے ہی کہانی کہا کو نہیں خالی بیٹھا کیونکہ بزرگ فرماندے نے چھاننی چاننی پانی درویش دے ہاتھ چ مال نکھلوندے فرمائی شاہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں نا او عیسائیان دے راہب وہ چکیاں پا کے وکھرے بہ کے نا باہر درویش بنیا رہا اندر دنیا ساں بھی رکھنی تجرت سلمان فارسی وہ فرد فرد فردے جن کوئی دو چار دس سال لاون اتو اتو فکیر بنے سے کلے بہت کر کے سام رب سے ایک سبق یہ د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 درویش دے ہاتھ چھ مال نکھلو دے تو وجہ نہیں فرمائی آئی شایخ سادی شرادی فرمائی ہاں ہاں, ہاں. وہ تے جیڑے تھا نا وہ عیسائیان دے راہب وہ چکیاں پاکے تو وکھرے بیکے نا باہر درویش بنے رہے نا تے اندر دنیا ساں بھی رکھنی تے حضرت سلمہ سلمان اسلام اسلام فارسی ج دس سال بنے کار کار کوئی نہ جائے میں بولیا فرنا رب والا کتنے توجہ نہیں فرمائی رب والا اچھا اتو فرق دس پندرہ بندے فری 15۔ نے خبر دلمان سب دنیادار ہے دین آلا رب آنا اللہ دا محبوب, آلا آلا محبوب آلا وقت نےڑے آئی تے چھتی پہنچ مدینے راک سبحان اللہ آلا آلا آلا تے پھر حضرت کرنی آئے آئی حضرت سلمان فارسی آئے تھے ہوتے آئیں میرے پاک نبی سرور دی بارگاہ میں صدقہ پیش کیتا تھا نے فرمایا ماں صدقہ نہیں قبول کرتا رجیدیاں بول سبحان اللہ فرمان میں صدقہ حرام ہے غرد سجنان صدقے جام اوائیس کرنی پاک نے فرما جاؤ درسیہ مومن اللہ سونے دے حق پورے کردہ ربے گا مال روے گا نہیں گا ونڈی جاوے گا رشتے دے حق رشتے داروں دے حق گریباں مسکینا دق ہاں اپنے حق فکیر دے درویشان دے ہر کسے دے جو جو حقوق بنے دے مال صرف کیتی جاوے گا اور آخری نسی ہے قدرت ہوا پاک پاک جیڑی اتے فرمائی کہ جڑا بندہ اللہ دا بن جاوے گا ہک یار نہیں رہے یار بل خسوس سنو بل دو تبکے دو تبکے اللہ دے درویش دے مخالف ہوں نے اللہ دا درویش ہونا دا انہالف ہوں یہ پکی گل جی ایک رن کا طبقہ دجا ہاکم دا طبقہ حکومت ہاں جی درویش حکومت سے تے ناراض تے رن تے بھی رنا حکومت درویش تاراض دون بخت آزادی والیاں یہ شیتان دیا نساؤ ہبائے شیتان شتان دیا, دیا ہوئی رسیا یہ بخت والیا مڑ درویش کی سدھی گل جہی ہے نا وہاں بڑی کوڑی لگ دی وہ پھر کر کے جا بندہ کسی دین والے پاسے آ جائے نہ پتہ نہیں مول بھی لگا ہے رن ناراض ہوتی ہے بھاندار بھاندار کہ نہیں کہ بہتا جیڑا دنیا دین نا ہم نے میرے نبی پاک نے سب فرمایا فرمایا سخت ترین فتنہ میری امت واسطے اور میں سخت ترین یہاں منہ فتنا فرما میں ہو فتنا ویخا میں فتنے والی ساری دنیا مری پی ٹی آتے آتے سارے پاس بسان سے ہر پاس رن ہی پی پیش ہوں نہیں بلا حضرت ہوا اس نے دسیا حقوق اللہ دے پورے کرد رب وہ ہلا شریق کے حق پورے کر یار بیلی ہے اس کوئی نہیں رہے معلوم ہو یا جا رب دا بندہ بن جاوے گا سنگی دور ہو جان گے پر ایک سنگی جو بنے گا پھر مدی دا تاجدار سلامہ کا گل ہے ہے کوئی جانے نہ جانے نہ جانے ایک مدینے والا جانے جن سونے نے جان لے اوی کوئی نہ جانے قسموں کو قسم خدا دی کر کے لاو ور سجنا غرضے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا خوفی اصل ولایت دی بنیاد ائی اللہ سونا قران فرما دے اندر فرماندا ہے کوئی انی اخاف ام حسیط ربی علی یوم العظیم اللہ فرمان حبیب فرما دے بے شک میں درنا وڈے دن دے عذاب تو اگر میں اللہ کی نا فرمانی کراگا نبی پاک حکم ہو رہا محبوبہ تو فرما دے اگر میں اللہ دی نافرمانی فرمانی کراگا تو اللہ دے وڈے دن دے عذاب تو میں ڈرنا وا کی مطلب معصوم نبی دستا پیا مین ربت والے دہڑ تیری میری معصومیت دی مہر کن لائی ہے توجہ نہیں فرمائی نے تین ڈاکٹا باہر بیٹھے ہاں اللہ دا عذاب جو آیا ہے تے کرمے ایڈے بن گئے آدھے شہادت شہید ہو گئے میں جی شہید ہو گیا کہ ہاں میں کہے جی میں دعا کرنے والا بھی چھتی شہید کرے. افسوس اللہ تعالی ازاب مزاق کنجد الٹا پہ کھینگ شہادت ہوٹل مکان رن نگیا مرد نگے لاشا نکلیاں اخیندہ کی پیا ہے؟ اچھا یعنی شہادتیں بھی ملتی ہوں دی. بھائی مان درسوکالا ملدی بےغیر کردی جڑا مر جائے وہ حرام موت مرد ہے یا شہید مرد ہے بولو بولو تو پھر تو ایو چور چڑے مکان تے چوری کر کے باہر نکلے تھلے ڈگ پو مر جائے سڈے نزدیک تے شہید کیا خیال ہے سجڑوں کیوں بھائی شہید ہے کہ نہ इत गल बनी खड़ी अबा बहशती तनिया चोर सी जिथो एक बारा रस्ता खोल लिया वापस नहीं जाता अबा बहशती जावा कौम की बहशत तो अबा बहशती आखिर मनिया तनिया बदमाश से पूरे इलाके का ہاں نہیں بندہ لگن دبا بہشتی ہال بہشتی ہاں وہ لگی لائن بہشتی بہشتی خدا دی دیودیاں نہ لگیا تو یہودیاں کو بے خوف بےمان بن بیٹھیا میرے کو وقت کوئی نہیں بیانیس بیان میں بیان دے حوالے تے تین بیسیوں حدیث میں سنا چھا ایک حدیث آخر تین نبی پاک دی. سنا دینا سنا چھوڑا بولو چا سبحان اللہ میرے پاک نبی سرس اللہ تال علیہ وسلم حضرت حضیفہ بن جمان صحابی رسول دے روایت کرتے نہیں آکا نام نے فرمایا ہو لتا مر بل معروف و لمکر او لو شکن ای ای ای امکم ادا بل ادا بل امک فالا تد فالا تد ان فالا بول میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فرمایا نیکی دا ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر نڑے اللہ تداب فسا لے سارا اداب فسا لو تو فروا ادا فسا لو پھر تسان دعا منگو اللہ قبول نہ کرے سنے ناو ایسا حدیث پاک دے تحت مہدے سبدالحق مہدے سے دہلوی رحمت اللہ لے آپ لکھ نے فرمایا اس حدیث دا مطلبے ہوئے جن دو مسلمان نیکی دا کنچھ ڈنگے ایک دوسرے نو برائی تو روکن چھ گے پھر اللہ دا عذاب آوے گا پھر عذاب آوے گا تے دعا مانگنگے دعا نال بڑیہ مصیبتہ ٹل جان دیا نے پر جیڑا عذاب برائی تو روک چڑ دی وجہ لال آئے گا اس آب واستے جنیاں وی دعوا کر گے اللہ قبول نہیں فرماگ گا و میرے تاک نبید فرمان اے دا توجھو توجھو دا تو فرمان برہ کے توجہ توجہ اج دا آکھن سے چدی تروکن ہے سچی بولے نے بلکہ مینو دے یہودی انج کے نیکی برائی تو برائی نیکی پڑھائی جاتی ہاں مسلم میں مثال دینا موٹی سی اسلام دی نیکی ہے کہ عورت پردے چ بان کر نفی بوتے کنہ گھر چاہ تو اسکول پڑھایا جاتا ہے یہ جرم ہے یہ تو ظلم ہے یہ گنا ہے عورتوں پر زیادتی ہے اگر باہر نہیں آئیں گی کپڑوں سے باہر نہیں آئیں گی تو ترقی کیسے ہوگی وہ پڑھا دے مطلب یہ نکلیا سڈے تین لانت پئی کھڑی ہے جو نیک کی گناہ بن گیا گناہ नेकी बन गया जुर्म अपने जुर्म अपने सही पा तो जो सही जुर्म पे सा करकेमान जो कोई बुराई तो रोकने की गल करे ना दुआई खुदा इंज लगता है जिमें बच्छे कट्टे खोल लैने हां मुड़ खोरू पट पट वेखे पै پو کی خیر جڈی واڈ لیے کیوں منہ پیا نال درسو یار چل آپ اندازہ لگاؤ سڈا نفس اس لیے مروڑی پیا پٹتا ہے پٹ لیا کہ نہیں میری تقریر پسند آ رہی ہے کائی سچی بولیا نے بس جیٹا اللہ دے, دے دربار سے دے جیڑا اندروں کوڑ پیا کھانا ہے وہ چپ کی بوے اے اے اے اے اے اے سجنہ نیکی برائی کفار دی اطاعت کفار دی اسلام میں چو کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایمان والو یہود و نظارہ کہ کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد یا یو الذین آمنو ان تو فریقم من الذین دزین ات کتاب ردو کم بادان کم کافری والا یہود کے کسی فریق کی بات مانو گے اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد واپس کافر کر دیں گے یہ قرآن سچا بولو بولو بولو سچا چلو اے یہ سچا ہے تو ایک سچ تصا بھی بول لو کی کہ اساں یہود نصارہ دے پچھے چل رہے ہیں انہاں دے حکومت پہ چلنے آنے یا اللہ رسول دے حکم دے سچی بولے آجے تو آٹی حکومت کن دے تے بے تو تو ساں حکومت دے پچھے چلنا پائندہ کے نہیں چل رہے ہیں تو حکومت ہو گئی انہاں دے پچھے تے آپا ہو گئے مور مونج کٹیج گئی کے تین کتنے وہ جی سکول کیوں وہ سی لگ نہ جائے کسی پاس لگ جائے تھڑدار ڈی ایس پی ایس پی نا سچی بولیا نے ہر کسی دی آس ہونی ہے میں اگلے دن بس شجا باد کر کے آ رہا تے سامنے بیٹھا حافظ قرآن مونج کٹی چی مین ہاف ست پشتہ بخشوا کے جنت جاوے گا کہ وہ مرے حافظ ہاف آپ جاوے گا گا پچھلے بھی جان گے تو جی ہافے لما پیا ہویا تو موڑ پترو جا حافظ جنت جاوے گا وہ جنہیں محمد پاک دی پوری پیروی کی تھی قرآن سینے ویچے تے قرآن باہرے عمل قرآن تے وی جڑا قرآن تو ادھے ادھے ہوئے گا نا کیا مطلب نبی فرما دنے قرآن آوے گا اللہ دی بار گا ویچ بندے دی شکل چاکے گا مولا یہ کس بندے دے ویچ رکھے آسی یہ تے ظالم حدہ تروڑ سی یہ تیرے نبی دا مخالف چل سی انہوں نے رات ہوش نہ دن ہوش مولا آئے تھے میرے بیزت کردہ رہا ہے اللہ فرماوے گا قرآن کی چاہنا ہے کرے گا مولا آ میں چاہنا اے میں دے اللہ فرماوے گا جا جو کچھ کرنا چاہنا ہے کر رہے دینا قرآن و نوس متھے دے والا تو پھڑے گا well. جنڈیاں تو گھسیٹ کے جہنم سٹے گا اور پتر تے جہنم پہ جاندہ ہے تو پچھلی برادری دا وجو نہیں فرمائی بیٹھا سامنے بستہ ہاتھ چکی بیٹھا میں آخیا پتر قوم کے گاٹیا قوم دے نقصان دین دے نقصان آ پر ہو جا می چوٹ وجی میں آدھا گلیں چڑ پی مینو صاحب حلال رزق نہیں کما چاہیے اچھا نوکری لگانگے ہلال کھا گے میں آپ پچا دس تو سپاہی ہلال پیا حلال کھندار ہے ڈی ایس پی ہلال ہے فوج ہلال کھیڑے ہلال کار دس تی ایک دا نام لے ہلال والے دا میں آخان گا چلو چنگے دی پیر بھی پیا کرنا نکمے لٹو کٹو ساڈے بیٹھے دے لگے بیٹھے دے قسم خدا دی اس حکومت بھی رشوت نہ لو تو یہ محکمے ہیں جنہوں دے اندر نوکریاں سخت حرام نے آلہ حضرت برعل بھی حضرت فاضل فتح والد بھی ہے شریف کے اندر فرمایا کچہریا نوکری حرام ہے کیونکہ اتنے قرآن دا قانون نہیں کفر دا قانون جی فیصلہ قرآن دے مطابق نہ نوکری حرام ہے گلا بڑی کرنے والی میں آخری گل کر لگا تمجو میرے کو اگلے دن سپاہی آ بیٹھے لاہور آخ لگے یار ڈردی ڈرتے ترے کویا سنیا سخت بڑا بیٹھے گل شروع ہو گئی میں پڑیاں نوکریاں بھی نو حرام نے پسی حرام پکھانے جی ہر کیویں میں کہے دسو ایک بندہ بڑا ایمان والا ہے کدی کسے کا پائی پیسہ اس نہیں لیا لیکن وہ کسی دکاندار جا ملازم دکان کھلوا ہے اس دکاندار نے کنڈا وٹا کھوٹا رکھا ہوا ہے ایمانا بندہ جو اس دکاندار کو ملازم کھلوے گا تو اس کھوٹے کنڈے وٹے دے نار تولے گا ایمان والا رہے گا کیوں بھائی مائم. سچی بولیا جی ان کوئی پائی پیسہ کسے دا نہیں کھانا صرف اور صرف کھوٹے کنڈے وٹے دال سودا دینا ایمان والا رہے گا کوفردا قانون نظام یہ کنڈا وٹا کھوٹا ہے یا کھر ہے اللہ فرماد ملم یا حکمان زل اللہ فولا کو فرون جو قرآن کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں ہوں میں پوچھنا کہ بندہ ایماندار تھی حاجی سناء اللہ تھی وچ گیا ہے تے قانون کھوٹے دے نار فیصلہ پیا کردہ ہے اوہ تے ایمانوں پہ فارغ ہوندہ ہے با ہمیں ہیک روپیہ ہی کسے مجموع ہونا لگے توجہ نہیں فرمائی وہ اوہ تے کندہ ہے کھوٹے اگر کندہ کھلا ہے ایک کو یہ جس کندے نار عمر بن خطاب تے مولا علی تو لے وہ اللہ کا قرآن ہے دا نظام تمجو نمج نہیں آئی گل بھی کر کے ایمان ایمان ایماندار تو ایماندار بندہ ظلم دے قانون گٹر جا ڈگتا ہے میری گل سمجھا نے جانچ ڈگا ملازم لگا مجرم کول جرم دا پولیس کوڑا طریقہ ہے तदुद की तरीका कुटमार इन्हें ना अच्छा तो तू सिया बंदा है कुटमाराण ना दिता जाए नहों खिच लै जान जिन्हें ने भी जुर्म किया वो आता यार मन नहीं लवान जान छुट्टेगा जेल च ही बमना है ना ظلم جان چھڑا لو کر کے جیل پتر فیصد بے گنا پے نے جرمدار باہر ات نے ڈاکو باہر نے تھندار پیسہ لگتا ہے انہ سرف پرچا چلنا ہے کلی اس کلی دبنی اتنے تک نہ کسی قسم سننی نہ کسی گواہ ویکھنے وہ پرچے ہی پیا چلنا ہے وہ ادر پیا ہوں وہ بے گنا پنجر فیصد بھائی مان در سنڈا نبی کٹ کٹ کے کتے واگو دلیل کر کے منا لو سو جرم کے اندر تن دینا میرے ڈی ایس پی میں انہوں پانچ دن ساؤن نہیں دا میں میں آ سوٹا پھر ویکھا گا سو جر مندہ کہ نہیں مندا اور لاکھ لانت اس نظام تے اس نظام تے والے آتے چلاو سجنا بھی قرآن دائی نظام صرف ایک ہے جس کو قرآن کہتے ہیں ذرا توجہ لال بول سبال اللہ اس واسطے تو انہوں نے جی حکومت شامل ہو ان پیچھے مردے پائیں ہیں جنہوں بھی بیکھو موڑ بھی بیکھو وہ موڑ بھی آن دینے جناب جی ساٹھی عزت کوئی نہیں معاشرے چلو بے چلاک جائیے پا میں کہا مردو دا اگا لانا تجھ لگا کھڑا ہے تو مگرو موڑ لگوں اگر آئیڈا بہرہ لگا کھڑا ہے موڑ تو لگوں ہے ایسے لگا لگان دے چکر دنیا تباہ ہوئی پائی بے ارساں ٹو در ٹٹو جو بنے دے تے کفر دے نظام دے تین چیزاں سن لے تین چیزاں سکول ٹی وی تے ووٹ تین چیزاں پہ جوڑ اینا دی مخالفت نبی پہ دی عذاب اللہ دے سر جے اللہ دے ولی قرآن اے ہوئی خلاصہ سمجھا گئے ہیں وہ اسکرنی دا پیغام بھی ہوئی جے کیوں دا خوف رکھ جی بارگا جانے یہ ساہ کشا کو ساہ کو نہیں اللہ واہدہ شریق اس لیے جلال غزب مت سمجھا جے اللہ مہل دینی اس لیے تی ہزار تی لاکھ اتے کھچیا گیا امریکہ برطانیہ تباہ ہوے نہیں آ جڑے جہاں آ جڑے ہیں نا سارے ملک والے جڑے انہوں پے کے بنائی بیٹھے نے تو سانو سہورے بنائی بیٹھے نے ہاں جی نے کنڈے کچی نہیں دن کرنا سولہ وار بنا کے کٹ دتی سو یہ گرک ہو گئی ستار مارا آئی ستارویں بارہ ہونا ہی کھڑی آئی بچنا ان جن مستفا کریم سرکار دے کان نظام دی حمایت کرنی ہے فر سارا سکول ٹی وی ٹوٹے گا جڑے گا نچور چون چون پہ پی پیش کرنا اگر میں اس چیز کے دلائل پیش کرا نا دلائل تو میرے کل صوفیاد کشف وہ بھی بے شمار حدیث قرآن وہ بھی بے شمار لیکن یہ صرف پیغام تین دینا اللہ تعالیٰ دے غضب کا خوف کرو اسان جدوں او در واپس چلیے ہاں ایویں گند دے کیڑے بان کے نہ اس دنیا تے رہیے چنگے لوگ ویس کرنی ورگے سن مڑ چھڑیے آج دن تو لگیے اونا پرانے ان پرانے پیچھے آخر دعوانا، ان الحمدللہ رب دانت شہید کرنے کا من جب جبکہ کثیر اولا ماں نے اس کی تصدیق اور بیان بھی فرمایا ہے. کثیر اولا ماں کو بارہ تکری میلی ہاں جی میں وضاحت صرف کار چڈا حضرت ویس کرنی کیوں توڑ دے پہلی گل تو کوڑتے وے جو نبی پاک دا اپنا نہیں ٹوٹیا کوئی مائی دلال ثابت کرے جو حضور سرکار دا سامنے والا دند مبارک کٹ درا جا پیاسی مدبان بڑا دینا کوئی مائی دلال دال سابت کرو جل سامنے والا دند ٹوٹ جائے ایب رب سونا اپنے محبوب ایڈا عیب پسند کیا نیا محبوب ہوئے اللہ دے پاک محبوب سرکار دے وے چراب عیب ایمان ہوبوب سکار ہوا بندہ لگا حقیقت کی سی؟ سب کو حقیقت کیفران پتھر ہے آپ سرکار دند مبارک دا تھوڑا جا تھے آسہ اتوں چلو اتری حدیث آیا ہے حدیث, حدیث جو کو آیا ہے وہ چل اتر آیا چل تا اتروائی سو رب نے کہ یہ اصول ہے موتی چل اترے نا ان کی چمک ود جی رب سونے اپنے حبیب دند مبارک موتی ورگے جڑے سن ان دی چھل اتروا کے نبی دے دند دے مبارکاں دی چمک بلال وائی حقیقت نہیں ہے میرا پیر مہر علی فرماندہ دو اب <او> روکوں سے مثال <تصال> دیسا تو نوک میاں دے تیری چھٹا لبا سرخ آخاں کے لال یم چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا سارا <تصال> تکیر <تصال> سالت <تحدث> سارا <تصفح> تحقیق سارا حادری <تصفح> <تصفح> اور سنو سنو سنو پکی دلیل موٹی دے وقت کونی توجہ نال بولو سبحان اللہ دے چھوڑا ایدر ویکھو اسلام اشکین انہیں آن دے اشک جو چڑیا جو محبوب نال ہویا بندہ اپنال چکر ہیں اشیاں دی اختراج ہے उन्होंने काफर पत्थर मारे नबी पाकूस आप आपने आप कमजोरी की दलील आशक काम नहीं सुनो स्याणे बंद बैठजे जिस बंद काविड़ चढ़े ना रन से हो तकड़ा वो मुड़ रन में कुटद जोड़ा हो रन मुरीद اگ نو مارن جوگا نہیں آتا وہ موڑا آپ کٹد ہمرے اخانا خراب ہو گئی افسوس بھولا پاک حسین سن تکڑے حسین یزید دے گل پہ آ جڑی اپنے آپ حسینی اخوای ہے برادری وہ رن مرید دس دن محرم تے آپ ہوں مارا حوالہ حوالہ مارا تے بند مت کوئی سمجھے کنیاں اپنیا گلا پیا کر ہے طبقات کبرا حوالہ سن لو ہاں جی بس ختم سوال کی طرح تھا ہاں دیتا جواب جواب حضرت سن آخری حوالہ پہ پیش کرنا حضرت جی میں جنہ مہمان وہ بولن تھی نہیں بول سکتے میم کیوں سدیا آدر جی میں تین چار چار گھنٹے جی بولنا تو گھنٹہ آخ مدیا جی میرا منت کی تے میری اب دیپال پور تقریر ہے مجھے دنیا پچھے پیچھے آدی میں تریخ نیو